اور یاد کرو جب موسا نے اپن قوم سے کہا اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتی ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور اللہ فاسق لوگوں کو راناؤ دیتا